آڈیو ریکارڈنگ رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چوک دار السلام کجا والا اللہ وی لئی ہندو کل ہم دو سر مد سلا سید نا وہ مہم دور کل میرے ولی ابدا یا نو نُورُ یا نورو قبلا کلو نُورُ نورو بادہ کلو نور و یا نورو فوکا کلو نور رویہ نورو فی کلو نم کل وب کنو مین کنو لو انترو نو لا کلو سلانور کلنور آلے ہیں سو راروا صاحب ہیں مسا تجعل لنا بہا فی و جوہ عیوننا نانورن وفی صدور نانورن وفی قبر آمین یا رب العالمین أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ل ملا ہوا لینا صفی رسولا سد اللہ ہولا علیه افضل الصلاة قال في شان لوت ان کبھی انہو یو سلونا ل الذین دینو سلو علیہ موتسلی اصل تو والسلام ملئی یا رسول لاہ یا رسول اللہ والا و وا سہبا حبیب اللہ ترا کھانا ترے گیت گام رسول ترا کام تیرے گیت گامیا شمیل خلقیں کے یا کو لونا مرز کے ہی خدا دی کل خدائی میرے مستفا کریم در رزق کاندھی اور اے مثال بڑی جٹکی مشہور ہے کہ میاں جائیے گیت مزہ نہیں آیا سارے لڑکے بولو جا کے گیت۔ پچھے کند نہ لگے بیٹھے سین تو جڑے نبی پاگ کھچ کے بولو جدا کھائیے او دیت گیت الحمدللہ اسی ہنفی بریل بھی مسلمان کھاندے بھی دا صدقہ پیا اور پھر گاندے بھی دا دیا اور تاؤ ڈکے کی چوٹ تہنے کام پے تے, دی کہنے آن؟ تیرا تے تیرے گیت گاما یا رسول پے گی ت گاما ترا کھو تے گیت گام رسوللا ترا میلا منا رسول اللہ اور تیرا میلا میں کیوں نہ حلیمہ ہلی ملی کے برکار وے کزرت کلی ملی ن بار برکار ن آخے میں کہڑی سے جو ترے سجاویا رسول اللہ میں کےڑی سے جے لئی سجام آیا رسول اللہ تیرا میلا تو میں کیوں نہ میا ر سل البیل و آلہ و اصہابی سل آل و سل سلا و سلا مناک رسول اللہ نہ ہی واجب الحترام علماء اہل سنت محترم بزرگوں دوستو پیارے عزیز سنی ہنفی بریلوی مسلمان بھائیوں اور میریوں بہنوں اج بابرکت نورانی و روحانی تقریب بسلائے بس جشن عید میلادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تڈے اس والا دی جامعہ مسجد روسی اندر جماعت اہل سنت انجمن طلبہ اسلام اور سنی تحریک اور دعوت اسلامی دے دیر تمام انہیں پذیرے جس وچ میں اور سب حاضر دعا ہے اللہ کریم ساری حاضری اور اس مقدس پروگرام نولا قدوس اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اپنی بارگاہ مقدسہ اندر قبول منظور فرمائے اور سڈے سب کے واسطے ذریعہ نجات بنا اور اس محفلے مبارکہ دے فیوز و براقات تو مولا کدوس سان ہمیشہ ہمیشہ لے اس دنیا تے بھی قبر و وچ بھی مالا مالو مستفیض فرمائے اور پیارے میلاد والے آکا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت و سنت پاک دے مطابق عمل کرنے دی بھی مولا قدوس توفیق عطا کا میرے تو پیشتر قرا حضرات نے تلاوت کلام پاک دی صورت وچ ناتح حضرات نے نظم دی ناد دی صورت وچ سورت دی وکار نے اور طالب علم رہنما نے نظم و نصر دی صورت سورت اندر توانو اپنے اپنے بیانے کی شان تو مستفیز فرمایا المرو فوکل ادب کے تحت یہ ناچیز بھی تے سامنے حاضر ہے اللہ کریم اس پاکیزہ بابرکت محفل میلاد شریف مولا قدوس میں کلما حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مین سن کلم حق سن کے سنا کے اس عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے اجڑی تقریب اے نیلا د مستفا کانفرنس سل اللہ سرکار نام نام نامی اس میں گرامی آوے محبت پیار نال چھوٹے وڈے بزرگ جوان درو شریف پڑھیا کرو سل اللہ وسلم بہت سارے فائدے نے درو شریف دے جڑا مسلمان ایک مرتبہ سرکار کی ذات پاک دے دروشری پڑ پڑھدو اللہ کے فضلو کرم دے نال بے شمار فائدے حاصل ہوں چالی فائدے حاصل ایک مرتبہ دروشی پڑھن تو جو کرو ایک مرتبہ دروشری بندہ پڑے اللہ کریم بارگاہوں اس تے اوپر 10 مرتبہ سلام کی نازل ہوں سبحان 10 گناہ او دے معاف کیتے جاندے سبحان اور 10 نیکیاں او دے نامہ اعمال وی درج کیتیاں جاندے سبحان اور 10 درجے اللہ کریم او دے جنت وچ بلند فرما دیندے سبحان اللہ جیڑا کتنی واری درود پڑے تو جو ہے کنی واری پڑے جیڑا جناب جی اٹھ دیاں بیٹھ دیاں چل بیٹھدیا پھر پھردی ازان تو پہلے بھی ازان تو بعد بھی نماز تو پہلے بھی نماز تو بعد بھی سب دوپہر بھی شام بھی تاجدی بھی اٹھ دیاں, بیٹھ دیاں, لیٹ دیاں چل لیٹدا پھر پھردی گویا ہتھ کار وال تے زبان کملی والی سرکار وال جہا درو شریف دیا تسبیاں ہی رولتا رہے اندازہ فرماؤ دے مالج ناما مال برکت لکھنا لیکن کتنا بد نصیب پرماؤ کتنا بد نصیب جڑا نہ خود, خود درو شریف پڑھے نہ خود درو سلام دے دہدیے نظرانے توحفے بھیجے نہ ہیج پیجن نو چنگا سمجھے کتنا ہی بد نصیب لیکن پاگا والا وہ شخص اے پاگا والا وہ انسان اے جینے تے مستفا دے سامنے گنبد خزرا ہو محبت کے پیار نال اپنے آکا مولا دے نال اپنا ایمانی کنیکشن جوڑ کے سلام تلا ملک یا رسول اللہ دے فرد وزیفے کردار کرتا رہے وَالا کا, وَا کا یا سیدی یا حبیب اللہ دے نظرانے کے تحفے تحدی پیش کردہ کتنا پاگا والا شخص بہرحال میں عرض کردہ پیاساں کے کہ نہ کرو ایمان اللہ باتیں نبی کریم علیہ سلاتوں سلام دے گلاموں کتابوں کے اندر بیان موجود جیڑا شخص درودو سلام بھل گیا جڑا شخص درودو سلام بل گیا وہ جنت دا راہ بھی بھل گیا جڑا جنت والے راہ بلکہ راہ ہی نہیں سا جنت پر جانا چاہے وہ اپنے نبی پاغ دی ذات دے نال درود درودو سلام پڑتا رہے بہرحال دوستو میں عرض کرتا پیا حدیث شریف کے اندر بھی یہ بیان موجود ہے میرے اور تارے آکا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے من صلاحی واہن حدیث شریف فرمایا من صلاح صلی اللہ علیہ بہا جس سونے میں تے کا میںد منا رہا او سے ملاد والے آ مولا اللہ علیہ و دی حدیث مبارک من سیا واح دتن صلاح بہار اشرن جن میرے تے ایک باری درو پڑیا اللہ دیا او دیتے دس رحمت نازل ہو رب کا پا قرآن اٹھا کے ویکو اور بڑے سادے جت فہم انداز لین دن والا انج لین دے کے پیا سن آپ جی دس دورت حزاب او کڑ زرا تے بائیں سپارے چھ نظر تے کا پڑھ دے فرشتے تے خدا نے کے اٹھا کے دیکھو رب دا پاک قرآن کلنو کو یہ ناکھے قرآن نہیں پڑی آتی حدیث نہیں پڑی اٹھاؤ رب دا پاک قرآن رب دل جلال دا قرآن نے فرمایا ان اللہ ہوا ملائکتہو یسولون علن نبی یاد آ مو سلو لئی ہے سل تسلی مرا گج وج کے کہہ دیو سبحان اللہ جران پیار ہے ذرا کھچ کے آواز کٹ کے آخو سبحان اللہ فرمایا بے شک میں میرے فرشتے یو سولو نہ گیب دیا خبر دین والے محبوب درود بھیجنے کون پہ کہ بولو ایک آواز بولو توجہ میرے والن پیا کہ جڑے اللہ مندے ہو بولو جڑے نہیں منگے بے شک چپ کین کیا اللہ اندر والے برامدے والے سین والے وہ پچھے برامدے والے سارے رل کے بولو جڑے اللہ مندے کون کا ہے؟ اللہ کی میں تے میرے فرشتے اسان درود بھیجنے اپنے نبی تے غیب دیا خبران دین والے تے یا بولو خطاب ہے یا دینی نا آما نو خطاب کن کچی بولو یار اور نہیں جلا لفت قرآن پاندہ او آخو اللہ نے کن ہے خطاب ہے ایمان والوں خطاب بئیمانہ ہے ہی نہیں خطاب رب نے ایمان والوں کی بولو بئیمانہ نہیں فرمایا یا ایمان والو یا اللہ سارے واسطے کی آڈر ہے فرمایا سلو والے سلے منہ تسلیم اللہ فرماندہ تسا ایمان والے میرے محبوب تے ترو بھیجو سلام بھی بھیجو درود بھی بھجوتے کنہوں آخیا اللہ نے اللہ دا بہت بڑا احسان ہے کہ سنی انفی بریل بھی نبی پاک تے درود بھی بھیجنے تے سلام بھیجنے او درود ابراہیمی سورت چی کون کہ درو ابراہمی نہیں دے میں کہنا خدا دی قسم جنہ چر نماز درو اسی پڑھنا لئیے ساڑھی نماز مکمل ہی نہیں ہوں خالی تن رب دی عبادت کردیا ہوا جنہیں چر اناب گوڈے موڈے مار کے نبی پاک دی دات حضور آدھا چر درو اج پڑھنا لیے دروے ابراہیمی نماز ہی مکمل نہیں ہوں کیوں بھائی؟ الحمد للہ ارو بھیجنے فرد نماز بھی، واجب نماز بھی سنت نماز بھی نفل نماز بھی ابھی دروی براہمی بھیجنے دروی براہمی صرف نماز نہ قسم خدا دی سڈے والے انداز کوئی جم کے بھی نہیں درود براہیمی پڑھ سکتا جس طرح اےج اللہ فرمانا درود بھی بھیجو تو سلام دی الحمدللہ اللہ جناب جی درود بے شمار صرف درود براہیمی نہیں بلکہ محدسی نے میں خدا دی بیان فرما دیتا ہے کسی جناب جی بزرگ نے فرمایا چار ہزار قسم کا درود ہے اور کسی بزرگ محدث نے فرمایا بارہ ہزار قسم کا دروک فضل کمال دا نام ہے دا قسم خدا دی جیڑے جناب رولا صرف ایسا ہی پانے درود براہمی اس علاوہ اور درود ہی کوئی نہیں ایمان اللہ باد جدوں جناب جی دی تقریر بھی کدی گور نہ سنو تے تہن آواز آئے گی یہ کی کتوں کڑی جڑے جناب جو جیڑے صرف درود ابراہیمی درود خالی اور کوئی نہیں چاہی جدو بھی جناب جی سرکار دا نام آ نا جی سرکار کا نام تے کین اللہ د پیارے پیگمبر دے پیر محمد کریم نے فرمایا پڑھنا شروع کر دین اللہ مسل محمد والا عال محمد کما سلائی تالا اب راہیماں والا آل اب راہیماں اللہ ہم ابارک محمد والا عال محمد کم بارکا اللہ عبراہیم والا عل اے براہیم اینمی د بھائی سانو کی اعتراض ہے کیوں بھائی سنیو سانو کوئی اعتراض ہے جن اعتراض ہے ہاتھ کھڑا کرو سانو کوئی اعتراض نہیں مہربانی فرماؤ سرکار جب بھی سرکار دا نام لو چون کے تے نزدیک درو ہی تو علاوہ اور کوئی درود ہے ہی نہیں لہذا مہربانی کرو جدو سرکار دا نام لوگ تو یہ ہو درود پڑھ پڑتے رہا اہ تاگے تا کہ پر مزہ تو جڑا پڑھنے سڈے پڑھدی کی سانو نہیں فرد کی مانتے خوشی دل کر بالکل تے پروگرام تک رو درو ابراہیمی تو علاوہ کوئی درود نہیں رو پکا سانو کی دکھے کہ دکھے میرے خیال ہے جڑے چپ کیتے ان بڑا ہی دکھے پھر بولتے کہوں نہیں سارے کہ سان کوئی دکھ نہیں ابھی آنے جناب جبارو تھی جناب جی کے درو پڑی یار ایمان سانو خوشی ہوئے گی کہ جی؟ سانو کوئی دکھ نہیں پر جدو اچھی پڑھیے ادو کیوں میرا مطلب یہ پیٹ ہی وٹ پھرنا شروع کر لو تیرے نزدیک سارے نزدیک ہے ابھی اپنے گھر میں چھج وجائیے اپنے گھر جو مرضی دبڑے خڑکائی اے ایمان بھائی کوئی کوڑ کھاں گے کوئی گسا کرا گے تو گل کر مسلمان اپنے چھج بجاوے پام چھان کھڑکا کیوں بھائی کسی نو الحمد ہاں؟ للہ سنو سنو ذمہ داری کہنا یا خدا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اس نال نال تو جو جی یا خطاب دے نال نبی کریم علیہ سلا تو سلام کی ذات درود درودو سلام نبی کی بےست والی رات بھی پڑیا گیا ہوالہ بیان غلط ہوے والا کے رہن والے غیور سنی انفی بریلی مسلمانوں فقیر دا ڈنکے چوٹ تجہ ہزار روپیہ نقدی نام ٹیپ آو. ہو رہی نے کا ہو رہی نے پکے استعمال لشک دین تیاراں ایسے کھڑیاں والے او جناب جی مین چوک دے کھڑا کر کے تلوار نہ گردن اڑا دو سر قلم خون جی حوالہ گلط تے جے گل خری ہو یاد رکھو ہزار دے بدلے پنج ہزار کا مطالبہ نہیں کر گا سر قلم سر قلم دا مطالبہ نہیں کراگا اے نہیں آخا گا لیا حوالہ ٹھیک نکلیا تو نکلیا لیا پنج ہزار توں دے نا اے نہ نہی آخا گا تون لوا نا بلکہ دعا کراگا کیونکہ میں تے تیرام سونے تے پیارے نبی کریم صلی اللہ سلسم داں جس سونے تملیوا والے ودھ ہا دے چہرے والے ولہل دیاں کن ہویا کی انہاں ظالماں میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت دی جو کلمہ حق سن کے پتھراں دی بارش کی تھی یاد پھر صرف پتھر ہی نہیں مارے بد بخت نے گالیاں, گالیاں سنیوں شکر کرو علی جل سے ہی بند کرایے اور تھی بھی بڑے جناب جی آ شکو تسی آخگا بند کرا د کرو پر کر کے اثا بھی رہنا جام جانے جائے مال جانا جائے کاربار بار چٹدیا پیا چھٹے پردام پر نے محمد اربی سڈے ہاتھا چو نہیں چھٹنا چاہیے کیا اسی بھی بڑے دیوانے اللہ تعالی تے سب دوک شوق چی ماں نے جان چ خیرو برکت پانے گالیاں دیا ماں اللہ پتھر مارے شاہبائی کلام علیہ ردوان نے جن منظر دیکھا آقا دے حضور دست وسطارد کی فدا قومی وابی یا رسول اللہ سارے ماں باپ کو قربان یا رسول اللہ سل اللہ فرمایا غلاموں کی گل ارد کی سونے آئے منظر ساری برداشت تو باہر مسلمانوں پملی <تصفيق> والیا سا گلام ارد کر دیا یہ نہ ظالما بد بخت واسطے تباہو برباد ہونے دی دعا فرما بد دعا کرو اے ظالم و برباد ہو جان اے ظالم تباہو برباد ہو جان مل میٹ ہو جان میرے آقا نے گلام کی گل سنی سرکار گل سن کے مسکرا پسکرا کے کملی والے صلی اللہ ہی وسلم نے اپنی دے گورے گورے نورانی نورانی تے مبارک ہاتھ اٹھا کے اللہم مہد قومی اور سرکار کا میلاد منانا جائے غور نہ سنو فرمایا اللہ ہم مہد قومی فا ہوم لایا لمے مجھ کو نئی جان دی پہچان دی میرا مطبع تے مقام کیے یا اللہ میں تیرا شانہ والا حبیب تیرے حضور دعا کرنا تو اس نہ سمجھ قوم نو حدیت اتا فرما اس قوم نو بولو اس قوم نو حدیت اتا فرما میرے آقا نے حدیت دی دعا ماں کی تیاں غلام کے اندرینے سونے ہیں دعا کرو آقا مسکر آپ ہیں مسکرا کے ہدایت دعاوا کیتیاں یہ سن کر, یہ سن کر کی حضور دعا کرو آقا بد دعا کرو یہ سن کر رحمت لمی نے ہنس کے فرمایا یہ سن کر رحمت اللہ علامی نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں کہرو غضب بان کر نہیں آیا کون کہ پہنے تو جو کرو جنہ دی شان چلا کریم نے پرمایا وام سلنا کا ذرا پیار نال آخو سبحان اللہ جہ قرآن ذرا پیار پہلے انداز ہے من کے آخو سبحان اللہ ایک کون جا دہ دیا دعو کردہ پتھر کھا کے گالیاں سن کے پھر بھی حد دعوا پے فرماندنے کو جدی شان چلا کریم نے فرمایا و کا ارسل کا احمد لالمی اے او سونے جنوں اللہ نے عالمین واسطے رحمت بنا کے آئے سرکار آجو کیا ہو آخو آ جاؤ اج بھی میرے دامن رحمت نہ وابستہ ہو جاؤ اور میرا کلما پڑھ کے میرے گلام بن جا جنت چال لے کے جانا میں محمد دتان سلو ہاں ہاں ایسے بیان نو سامنے رکھ کے بڑے ہی پیارے ایمان افروز انداز ذکر کرنے والا اس طرح ذکر کر کہہ کردار کہ فرمایا پتھر مارن والے آیارا او پتھر مارن والار جی مین ہویں پتھر مار ہوا تے جے کہ ول آ سی ن لی مین لاواں تے ہی جنت جمے اس سونے پیارے آتا مولا اللہ علیہ ہی وسلامہ ایک ادنا جا امتی تے نام دے گالی نہیں دے مانگا گا ہاں اس سونے دا دامن رحمت تھام کے دعا ہی دے کے آخا گا او میاں تیری رقم تیری دولت پنج ہزار بھی تیرے کو سلامت رہے اور تیری گردن بھی سلامت رہے اگر میرے مسلک دی حقانیت دا بیان اپنے گھروں ویخ تے ثبوت مل جاوی تے پھر چٹ گل آ جاؤ ان سنیا بریلویاں تم ہی شامل ہو کے اسے مصطفیٰ تے درود و سلام پرج ذات تے درود درودو سلام مستفا دی پیست والی رات تے درخت بھی پڑیا کتاب دا, دا نام نوٹ کر لو دے عقیدے دا بڑا چوٹی دا کا محت نا گال بول دے نہیں. گال کڈیے نا, کیونکہ اس وقت نا. کیونکہ دال نال سے کیا کرائی جانا کیونکہ میرے بارے اکثر مشہور ہے جدو میں تقریر کر کے تر جاؤں مگر بےلی جدو جی جلتا کران پھر مگر جناب کی جی پون سٹی پرداشت ہوئے اور لوکی تے جناب جی گالاں سنا دے مالویہ کوئی نہیں ہوالا جاتی نہیں بٹپے یاب جی ایڈے ایڈے پکڑ توڑ دے, دے, دے, تو دے گال اے گالان کر دے تے اسی بے لیو تلہ قرآن سناواں گے مستق سنا گ یعنی پلاپو گندا بھی کچھ ہوں پراپو گنڈو گنڈوجو <laughs> بھائی توجو ہسا مقصود نہیں سمجھانا مقصود ہے تھی چاند مسیح بنا کے چاند اپنے ادارے بنا کے اپنے ادارے اپنی عبادت گاہ سیت کے جلسے کرو جیو جہ بھی جلسے کرو ٹھوک مجھا کے کرو کدی ویکیا کسی سنی نی جناب جی کسی عدالت دا چکر بول دے نہیں تھی بھی جانے ہو نا رل مل کے کاسلر صاحب دے اندر کدی کسی کونسلر صاحب نال لیا ویخو جی کونسلر صاحب ویکو نا جناب ہو چلو نا جناب جی ویکو جناب وہ جلسہ کروں نے پتہ نہیں ہو طوفان تے جناب جی تے مہربانی کرو ان کا جلسہ بند کراؤ جناب سانو جناب بڑا دبا ساڈ بڑا کچھ آ پتا جا کہ کدی رولا پایا جی کدی گیا تھا کدی ڈی سی آفس چی اے سی اگے پیچھے دی تے جناب کی تقریب سنیا کا رگڑا سنیاں نو جناب مطلب بدن کرنے سندر قیدے کا رگڑا کڈن وائی ہم ہی سے مدد چاہتے ہیں مدد مانگتے ہیں تج ہی جد سنیا ملا دے مستفا کانفرنس کا پروگرام ہوئے تو فی آنستا پھر کی آدے کا گلتا نہ پیا بول دیا کھڑے والے دسنو ہوسن مت کوئی اپنے گھر میں جناب دی کچھ کرے اپنے عقائد دے مطابق بیان کرے ٹھیک ہے کھلی چھٹی پاکستان دے دستور منشور دی روشنی وی رب کی قسم کھی چھٹی آڑو بردار آ جھاڑو پھر جان دے ہو کہ کچھ نہیں ایسا مسلمانوں کی ٹوکری ٹھو والے نا نہیں لینا اس واسطے میں فلپا کی ٹائی ٹو ٹوتو باغ ڈیرا ڈر واگ شناختی کارڈ تو شناختی علامت جنا دی مذہب تا جناب رکھن دے نال رکھنے جنا دی میرا مطلب ہے جنا دی ٹوکریاں موہ دیا شروع ہو گئی بندہ پوچھے اگ اٹان بعد اتوار والے دن سینجا بجا کے اپنی عبادت کرتے سو ہوں ہر روز جنابی کر کے جناب دی سپیکر بھی لا کے کرتے ہو جدو اج خم خلا تلے لوکی تواز سن کے پروگرام دیکھ کے لوگ نہیں پتا لگتا وہی نے جیڑی اصل مسلمانوں دی ٹوکری ٹھوندے نو چیزاں جناب علامات تو نہیں پتا لگتا کہ مسلمانہ دی ٹوکری ٹو ٹبر بولو تو صحیح لگ جائے پتا میرا مطلب ہے ہی جناب سیاپا پہ گیا ہے کیا کاغذ دے جنابی برکے جناب کی ورکے ایک خانے دا اتنے جناب مدد کا دا نام کیوں یہ پتا کیسا مسلمانہ دے برتن چگل کے یا آنے ہاں ہوں جیسل اپنا جناح جی و ہو جی ہاں جناب جی مذہب والے خانے ہو گیا شک پی گیا شناختی یہ مسلمان کا ہوٹل تردی فرنا جی کوئی روٹی کھانی ہے تو کوئی برتن پلے ہے نہیں لے ہوا مسلمانا والے برتنا چی تناب جی میرا مطلب کم کرنا انہوں بچار پتا ہے میں ہر ایک شناخت ہونی چاہیے اور ڈر جا پہ ہی جناب جی کھا لیے ڈر ان مذہب والے کھاتے جناب اپنے آپ ظاہر کرنے دا ڈر ان ہے جنہوں پتا جناب جے کوئی جناب جی ہوتے جا کے لگنا امام بننے واسطے خطیب بننے واسطے سنیا بریلیاں مسیت انہوں کے متابک تدائی طور پر سب کچھ کر لیں جے جی جناب ہوتے گیا نے آخنا ہاں ہاں شناختی کارڈوںکلنا جناب جی نکلنا جناب جی. انہیں نے پا جی سڈا ترورا رل جی تھی اچھے جاؤ ہے کہ ساری تلاحما جنادی میرا مطلب گڑبڑے نے جیسا کہ حضرت ابد کی نقشبندی ویزوی بھروا رہے سن قرآن دی آت پڑھ کے وائی زالا کلین آ منو کالو لا کلا آ من پالو آ منا جدو ایمان والیا نلا کے ملتے تو کہتے آ منا تے بالکل تھوڑے ونگڑا ایماندار ہوں جدو سجی دو قرآن کہ وائی داس لوش یا سوچو کہ کوئی نہیں ادنی ہوا سالو لاش یاتی نالو اک مانا اور ہو گنا ملتے نے تو سارے کم مومنا والے درود و سلام بھی پڑھ لینا آمنا ختم بھی دے لے یارویاں بھی پڑھ لینا نے سلا و سلام بھی پڑھ لینا کالو آمن جدو کہ ہوں جناب جی ایمان والے جی خبر ہو گئے جناب جدو جناب اپنے ول گئے تو ادھر جناب پوچھو ہی. او او سارے کام ہونا ایمان مغل کر کے مجاق تو شگل تشویلی کر کے آیا گئی چھوٹی دونوں دیوار کبھی مانا والا کوئی من حل کو پاکستان انجمن طلبا اسلام دا نوجوان جزالا کھڑا ہے کالج سکول یونیورسٹی دا نوجوان سٹوڈنٹ کڑا ہوا تو کڑا ہوں سلات والسلام کا یا رسول تاکہ کسی نئی شک شوبا رہے نہ کہ میرا اچھرے والے تل کے رائے ونڈ والے تل کے یا والے والیا تل کے یا نہ جدو کا دو بند والیاں تل کے تاکہ جو نسارا کسی نک رہے کوئی نہ کہڑی گروپ دے ٹولہ دسلام علیکم یا رسول اللہ درود و سلام پڑھ کے نے دس دیتا کہ میں سنی بریلوی گروپ در دعوت اسلامی والوں نیک لو اہل سنت کی مذہبی تبلیغی تنظیم دعوت اسلامی جنہوں نے سراگ سبز پگڑی گنبد خدر والا نشان چہرے پہ جناب حضور ساڑی شریف دا نشان الحمدللہ جدو جناب جی دراص شروع ہونا جناب جی الا والسلام والے کا یا رسول اللہ آپ بھی پڑھنا نہ لوکا نو بھی پڑھا تاکہ کسی نگالتا رہے ہی نہ کہ یہ کہڑی کمپنی ہے پتہ لگے اے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دے گلاما تنگ ایسے تو جناب سنی تحریک والے دیکھ لو کئی نے ابتدا چ بڑا جناب اس تنظیم دا نام سن کے کئی نے ہاں ہاں سنی تحریک کا لیبل لگا کر آنے والے ہم تمہیں جانتے ہیں چلک چلکے ہم تمہیں پہچانتے ہیں چاہے تم جس مرضی روپے روپ میں آؤ ہم تمہیں جانتے ہیں تم کافر کافر کافر، کاف، چلک چلکے خدا کی قسم اٹھا کے کہنا سنی تحریک والے سنی حنفی بیل مسلمان نے نہ ان رابضی پلیت تعلق ہے نہ کسی خارجی پلیت نال تعلق ہے انہوں کا تعلق ہے المدد یار رسول اللہ کے نعرے دی ہم تمہیں جانتے ہیں چلک چلک توسی کی جان دے ہوئے رسول اللہ دے بارے بیشتے عقیدہ ہے بے کہ پیغمبر کچھ نہیں جانتا تے تینو پتا بھی لگ گیا سنی تحریک دا نائم بیٹھ کے تینو علم ہو گیا ہے میں صدقے جاما تیری سوچندانی تو اپنے علم دا اظہار کردہ پھر نہ تجیدے صدقے اللہ نے علم دا خزانہ کائنات ہی بنے اس محبوب دے علم دی نفی کردہ پھر نہ آلہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے وہ حبیب پیارا تو عمر <سلام> وہ حبیب پیارا تو عمر بر کرے فیض جود ہی ہیرب سری ارے کھائے تج کو ارے کھائے تج کو دل میں کسے بخار ہے میرے مسلب دی حقانیت دا بیان اپنے گھروں ویک تم بھی سنیاں بریلیاں میں شامل ہو کے مستفا ترو و سلام پڑتا ہے اوہائی درود و سلام جیڑا بیست والی رات پتھران تے درخت می پڑیا لیکھ رہا ہے اشمامت علم میں مولد خیر البریہ دے اندر کہ شب بیست میں اے تیان ہے نا انڈیان درود اے جی لیل پوری درود ہے مولدی سردارہ متجدوں دے لیل پور چائنے اینہ نے ایجاد کیتا ہے ابھی جانے گل تو پہلے اپنی منجی تھلے ڈنگوی پھیر لو اپنی منجی تھلے ڈنگوری جی ہاتھ کوئی راشا ہوا کوئی کمزوری ہوئی نہیں پھیر سکتے تو ممتی آرڈر کرو تاری منجی تھے چھیک ہے نا کدو اچھا ماما تلم بری جما دیر بری جا بیلیاں دے چوٹی دے اقیدے کا محدس جی دا چوٹی کا محدس دا میں نبی پا بےست والی رات دا تو پتہ ہی ہے نا اے جس رات کملی والے گری ہوئی کدو جلوہ گری ہوئی ہے چودہ سو سال دار سب سا دبے بے ست میں راہت نے آپ کو سلام کیا اور کہا السلام علیہ کا رسول اللہ اور میرے نبی دی بےست والی رات رب دی قسم پتھراں تے بھی السلام علیہ کا رسول اللہ درود و سلام پڑے آئی اے ہوئی سلام دا نذرانہ پیش کی تھی بےست والی رات بھائی اور آ میرے ہاتھ اندر کتاب موجود ہے یہ کتاب جناب جی امداد اے اونہ دی کتاب ہے جنہوں نے کدی پوچھو نا جی تو تا کس مسلگا چلو ایسے ختا کی قسم ہم لے سنت وال جماعت ہوتے ہیں وال والا یعنی جلیبی وسلک دا دا مجدد بھی جے اس قوم کا حکیم الامت بھی جے نہ آ لو جانتے ہیں سارے کے ہی کتاب میرے ہاتھ موجود امداد المشتاق. ایدہ صفحہ نمبر انہٹ ایک گھٹ سٹھ ایک گ ایک گٹ تین جن و کرو گے پھر سٹ ہو جائے گا جی مولانا محمد احت اللہ صاحب سانگلہ ہل والی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ پر ماند نوٹ کرو نوٹ کرو کر کتاب تیری لکھن والا تیرا، چھاپن والا تیرا، دولت کما کے اپنی گوگل پرن والا تیرا۔ اس کتاب نو اپنے حلال دے پیاسیا نال خرید کے قوم نوالہ بخا کے ابار سنا نوالا سنیا دا مال بھی محمد آ نیت اللہ کتاب دا نام ہے امداد المشتا سفا نمبر اناٹ ایک کٹ سٹ کتاب <موسیقی> دا نام ہے امداد ال مشتاق سفا نمبر اناٹھ ایک کٹ سٹ سفا <موسیقی> نمبر ایک کٹ کھیا کہ بند بولو کٹ تین میاں ایک کٹ تین جٹکا صاف کر لیا کرو بے کیا سفا نمبر انٹھ آ بیلیاں دا چوٹی الامت دا ملمت کے اندر فرمایا کہ اصل تو وسلامو یا رسول اللہ تے جناب او الفاظ لکھے نے جڑے سنی اذاناں تو پہلا وی پڑھ دے نے تو بعد وی پڑھ دے نے تو پہلا وی پڑھ دے نمازاں تو بعد وی پڑھ دے نے اٹھ دیاں بیٹھ دیاں لیٹ دیاں گویا ہتھ کار والے تے دل تے زبان کملی والی سرکار والے ہا او جناب جی درود و سلام بیلیاں دا بعد وی حکیم الامت انہاں دا لکھدا پیا کہندا فرمایا کہ الصلات وسلام کا یا رسول اللہ بسی گائے خطاب میں بعض لوگ بعض لوگ کلام کرتے ہیں کوئی نے۔ پہ اجائز نہیں ہے نجائز آجائز کہنے بعض لوگ یہ مطلب یہ بند بعض لوگ بعض لوگ بعض لوگ بسی گائے خطاب میں بعد لوگ کلام کرتے ہیں یہ تو سالمانوی پر مبنی ہے لاہل خلق ومر عالم امر مقید بجے تو طرف قرب و بود وغیرہ نہیں ہے پس اس کے جواز میں شک اس کے جواز میں شک کہ بھائی تو کوئی شک والی گل ہی کوئی نہیں کری قربو بود بو جی دوروں نزدیک نہیں آن کہ سلا تو سلام والے کا یا رسول اللہ یہ میں کوئی شک شبہ ہے ہی. جی مجھے مجھے. جم. جم. جم. تو نہیں پڑھتا نہ پڑھ کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہ پڑھ آکو بولو بھی پائیا جی تھی پڑھو تھوانگ لے کے نہیں پندرے پڑھنا نہ پڑھیا نہ پڑھو پر سان پن والے بارے کی ڈا رولا پاند بھائی تیرا نہیں دل کرتا نہ پڑھ پر اتنے پڑھنا کیونکہ سڈے رب نے سانم دتا یا او ہلدی نا آمو سلو لے سل تسلی میرے ایک بڑا واتراض بڑا ہوتا ہے, تو جو ہے ای ای بہتی عاشق جم پہ حضرت بلال نے نہیں بانگ نل پڑیا اتراض ہوں بھائی جا نبی سحابا نے نہ کیا ہوا مطلب نجائز ہوا نا کوئی ماں کا لال دسے ہاں مستفا تریم کے سحبیاں کسی سہای نے سیرت کانفرنس ہے اپنے جناب جی شہید ہوئے ساتیا دی یاد و جناب جی شہادت کانفرنس کی کانفرنس بول دے نہیں اچھی دے بولو کسی سیابی نے کی کیتی پھر نہ کرو بھائی کم کام جو سیابیا نے نہیں کیا نہ کرو جے کوئی کرے تو کر در انہوں نجائز کرو کوئی دس حضرت بلال نے اس طرح سپیکر دے سامنے کھلو کے بانگ پڑی بول دے نہیں یہ دے دور کی یاد جاؤ سحبیاں نے نہیں کیتا نہ کرو کرنا وہ تو کرنا کیوں بھائی بلال نے سپیکر چان پڑھی کسی سہبی نے اچھا یہ دسو آ پکیا مسیطہ مینار یہ تو نبی علیہ السلام دی سنت ہونی بول دے نہیں نوی پا گئی دے سلام ہادیشانو کتاب کے لو کر کے جناب مسیح بارش ہوندی تھی جناب ایمان گلام سجدے کرتے ہیں کس میں خدا جناب جناب جناب متے ج اس دور بڑی بڑیا دم شان کوٹیاں تے, تے عمارتوں نے لیا تھا ان دے مقابلے دے اللہ دا گھر بھی شاندار ہونا چاہیے تاکہ لوگوں دی توجہ مرکز بنے چونکہ کل تم <سلام> دلالا <سلام> کو لالا تم پ مول بھی خطبہ پڑتا کل دلالا تم پناہ ہر بدت گمرائی ہے ہر بدت جنم چ ل کے جائے گی کلو کلو اس واسطے ابھی آنے نا سپی نبی پا نے خطبے پڑے نے کدو مستفا سیاحبا نے سپیکر لا کے خطبے پڑے نے کدو دے جناب مستفا کریم نے دے گلاما نے سپیکرا چ بانگا تے پڑھائی نے لیا گئے بھی بدت بند کرو بدت جی تھی سپیکر بند کر دیے پھر جناب بغیر سپیکرا تو بانگا نکالے تو شہری گا بولا ہو جائے او وہ تو مکے گی نا شہر گا بولا ہوں تو پیا ہو تو مکے گی نا تم جو بھی کرو تو ایجاد روا ہے اور ہم جو کرے محفل لاد برا ہے کیوں جی؟ اذان کے نام اگر دروج بکول تیرے کسی سیابی نے نہیں پڑھیا توں جو منع کرنا پیا ایک آدیش پیش کر ایک آدیش سیاست پورے ہی چکے بخاری مسلم ترمی اس ابو داؤ دیب نے ماجا پوری سیاست کوئی ماں دال ایک ادیس پیش کرے کہ رسول پاک نے آخری یا رسول پاک کے سیابا بچوں. کسی سیابی نے آخیا ہو جا آزان درود پڑے گا او جناب جی مشرقے بدتی ہے تو جہنم جائے گا او جنتی ہے ہی نہیں ایک تو پیش کر میں پلیا پلایا مولوی تیرے تیر عقیدے داخل ہو دی جدو رسول اللہ نے نجائز نہیں آخیا رسول اللہ کے کسی سیابی نے نجائز نہیں تو تجائز کرنے والا کی لگنا حکم آ گیا مو علیہ وسلم تسلیما جدو اللہ نے مطلق حکم پر ما دان نہ میرے ماں بوب تو درو بھیجو تو سلام بھیجو متلکے مطلق نو مکیت کرنے والا خدا کی قسمیں پرلے درجے کا جاہد انسان قرآن کی نس نی میرا مطلب پسے پشت دال دے جان بج کے کہ اپنا حکم جناب جی مسلط کرے نہ پڑھو نہ پڑھو جب اللہ نے مدر سلو والے تسلیما بروج بھی, جو سلام بھی جو رب نے قید لائی کوئی نہیں ادانا پڑھیے تا بھی جائ دے ادانا پڑھیے تبھی جائدے نمازہ پہلے پڑھیے تب بھی جائ دے نمازہ بعد پڑھیے تا بھی نہیں یقین آتا ویفتی ود... ود... سعودی عرب کے مفتی کا فتوا جڑا توانچ کڑ کے دیکھ لوالہ غلط دیو پاک جناب مناظر اسلام او منازر فکیر تی لانگ جہٹا ہوک کپ چڑو نک ود چڑو کمل کم جس لنگ دا جاوے دنیا ویخے تو سی نہ نکرا جا جا سابت ہوا بھائی جا نک کپو جی گل کریے تو دعوت فکر دینا آ ساری نہیں منتا نہ من کم از کم جنہوں نے ریال لے کے ڈالر لے لے کے کھانا تو پورکتا نچتا پھر میں کم از کم انہوں نے مفتی بےلیاں کا وڈا مفتی سعود ارب کا ادا فتوا میرے کو موجود ہے اور میں احمد اللہ او تقریباً سٹ ہزار کی تعداد وی چھپوا کے اشتہاری شکل چلک بیرون ملک وی تقسیم کر چکے ہوں اور میں خود چھپوا ہے اور اس اشتہار کے تھلے موٹے لفظوں نال لکھا سی ادو آج تو اٹھ نو سال پہلے کہ اشتہار ایک حوالہ بھی جہاں غلط ثابت کرے فقیر دا دنکے ڈنکے دی ترا نے دس ہزار روپیہ نقد یہ اج تو اٹھ نو سال پہلے کی گل ہے ہوں بے شک تصویر جناب جی دس ہزار نال کوئی اور ہوا کے کوئی لکھ کرنا کر لو جی اس میں لکھا سلیاں دے عقیدے دے مفتی دا فتوا پاکستان لاہور بھی چھپیا فتوے دا نام عید میلاد النبی کی شہری حسیت فتوا اس فتوے دا صفحہ نمبر پندرہ سولہ پندرہ نمبر دے کے لکھیا ہے اور یہ بھی اپنا جناب جی کہ درود و سلام کی اہمیت اتنے وڈی سرخی درود و سلام کی اہمیت ہے اب رہا یہ مسئلہ کہ درود و سلام پڑھنا کیسا ہے ہے درود و سلام پڑھنا صالح امال میں سے افضل ترین عمل ہے کہ جنہیں چنگے چنگے عمل نے نا جن سارے چنگے تے جناب جی سال امال افضل ترین امل رسو پاپت درو دو سلام پانی اور پھر تھلے جا کے ہوئی قرآن کی آت بیان کی تی ہے ان لائک نہبی یا من سلو اللہ وسلم تسلیما جہاں میں آگے بیان کر چکیا وہی ہو انہیں بھی بیان اتنے لیادھر اگے چل کے جناب کی جی حدیش نقل کردہ منسلح علی واحد ان سلح ہی بہا آشرن جن مرتبہ میرے درود بھیجیا اللہ دیا اور دس رحمتہ نازل ہوں نے اورس قرآن کی حدیث لکھ کے تھلے جناح پتا ہے واضح طور سے کی لکھد کہ درود و سلام پڑھنا تمام اوقات میں جائز ہے درود و سلام پڑھنا تمام اوقات میں اوقات دمانا کی وقت وقت اوقات وقت دی جمع اوقات وقت دی جمع کہ درود و سلام پڑھنا تمام اوقات میں جائز ہے ہن تو تمام اوقات میں جائز ہے آخ دیتا جناب جی اوقات جمع وقت دی ہوں میں تو ان کو شنا ازان تو پہلا وقت ازان تو بعد وقت نماز تو پہلا وقت نماز تو بعد وقت صبح دا وقت دوپہر دا وقت زہر دا وقت اثر دا وقت مغرب دا وقت اشا دا وقت بہادر دا وقت کاروبار کرن دا وقت گویا اپنے لیٹن بیٹھن اٹھن دا وقت کیوں بائی یہ وقت وقت شمار ہوں کہ کوئی نہیں اچھی تو بولو یہ وقت وقت شمار ہوں کہ کوئی نہیں تے ٹیلیاں دے عقیدے دا مفتی سعودی عرب دا چوٹی دا مفتی جتوں جتھوں جتوں جتو جنابی ناو ریال مل دینے ڈالر مل دینے ہونا دے ریال تے ڈالر لیل ہے کہتے کھاکھا کہ حرام نہ کرو حلال کرو اوہی مفتی تے کہند ہے درود و سلام پڑھنا تمام وقات میں جائز ہے جی دو ہو یہ نا دا بجڈا مفتی تے کہند درود و سلام پڑھنا تمام وقات میں جائز ہے سادہ بانگنا لی پڑھیا پیٹ جو بٹ پھیر کیوں بھائی تھی نہیں پڑھتے نہ پڑھو سانو کی تکلیف ہے تنوع آخانگے پڑھو تو نہ آن پڑھو لیکن ابھی پڑھنے کی پڑھنے آئی بول دے نہیں پڑھتے نہ پڑھو اپنی مرضی آدھا ترو دو سلام پڑھنا تمام کا گل کی نہ پتا کی نہیں میرا مطلب سانو اے کڈ کے بخا کدروں بانگ دے نال. بانگ کے سارے بزرگ فرمانے مچھلی کی ایک قسم ڈولا جان دیا ڈولہ نلو فڑو تو اتو پڑک دے اتو فو تو تھلو پڑک د کہ جے بچاروں پڑو تو دونوں پسوں پڑک دے یہ ڈولا مارکاسم جہ حوالہ پیش کرو تو کتنا واضح ایمان فتوا کے حوالہ کہ درو دو سلام پڑھنا تمام اوقات میں جائز ہے کتنا واضح دے الفاظ میں ہوں اس الفاظ دے کے ہوں کوئی دوجے تیجے پاس جان دی لوڑ کوئی نہیں پی لیکن چونکہ ڈولا مارکا نے تھلے پڑو اتو پڑک دلو پڑک دیں بچکار پتہ مطلب ابھی آنے بے لیو تھی من والے بنو ان شاء اللہ بانگ کے وفا دن جی بانگ نکلے ایمان الا با پھلیا پلایا مول بھی پھر محمد اکم رجوید آن قبول کرنا جے گل نکل آگے سادے مسلک دی حقان نیجت دا بیان سادے مسلک دی تاہید دا بیان تو آدھے کرو تو میں اینا ضرورہ کھانگا اے ریال کھا کھا کے تے ڈالر ہونا دے اثر کر کر کے حرام نہ کرو حلال کر چھڑو کا مکم مطلب. اے اپنے دی تے منو سادے جناب جامعہ رضویہ دے مفتی مفتی صاحب دی نہیں مندے نا منو اللہ مالہ حاج ابو دعوت محمد صادق صاحب کی بلادی نہیں مندے نا منو شیخ حدیس بحمت اللہ منو من من کسی سنی بریل بھی شاہ حدیث یق چشمے گول وہ دونوں اکھا تو دل کھول وہ من کا نیا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ عَمَا وَعَدَلُّ سَبِيلًا قرآنِ قرآن اللہ فرمان دا ہے اور جیرے بیدب کو اسطاغ میرے محبوب دے دنیا تے بھی انے قیامت والے دن بھی انے ان کے بعد دلو سبیلہ تے گمرائی پھیر دے ان گے گویا پیٹل ہی مار دے تھوک رہے گھان دے اور آلہ آ کی آج لے ان کی پنا آج مدد ماں سے آج لے ان کی پنا آج مدد ماں گل سے پھر نمان گیا مت میں اگر مار گیا توجو آلہ عدت رحم بریلی دہن شاہ کی فرما دے جا سن کے کئی دے دلدلہ تاری ہو جائے آج لے ان کی پنا آج مدد مان گن سے جدوسی گل آکی نا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگان پھر ای تو ہو سانے پالیا وی کو لوگ اگے پیچھے جناب پنجا نمازہ میں چلا دی بادت کر دیا سالی ساتانہ اللہ دی بادت کر دیا ویکھو جناب جی دی کڈے آجدو کے اپنی گوزیاں مسییتے اپنی اڈے والی مسییتے اپنی پلانی مسییتے او ویکھو جناب آجدو کے کڈے آجدو کے کندے وائیاں کا پائی تے جے دو جناب عبادت کر جاوندے تے من دے نے تے جے عبادت کر کے فارغ ہون دے نے بنے نکلے یا جلسہ یا کان پھرا پھر المدر یار رسول اللہ المدر یار اسے ادم ہائے ہائے ہنے ہنے اللہ دے حاضر ہو کے حضور دے اللہ دے حضور حاضر ہو کے کا یا کن ستائی نہ کرے تے ہن ایڈی جلدی پھسل بھی گئے ہو اور تو مزہ دے تے لوٹا اے سانوں طانہ کر باد ماضی قریب دی بات بے لیا ماضی قریب دی بات ہے دور دی بھی نہیں آ دی جنگ یاد ہے کہ کوئی نہیں دے آوڑے والے شریف دے رہن والے شریف سنی ہو ماضی قریب دی بات سدام حسین نے جناب جی جدو میرا مطلب ہے کوئ حملہ تے قبضہ کر لیا جائز کیتا یا نجائز کیتا سانو یہ نہیں ایک گل صدام حسین اور آپ کے سدر نے اپنی فوجوں دے ذریعے کویت سے کی کر لیا جب کویت قبضہ کیا میرے وال دیکھو نا تے شیران والے انداز چھاتی تان سید صدام حسین نے دیکھے نا سعودی عرب دے دے بریجو آورے وال یہ تو ویکیا نہ ویکو نا شیرانے انداز ہے نکل کے یقین کرو پوکڑیاں چھٹ پی دست لگ گئے یاد ہے کہ کوئی نہیں اپنے دارول خلاف نظر چھ بہ کرو گلا خشک رنگ فک پوکڑیاں چھٹیاں پہ جنوں رابطہ ہو گیا نا ہلو ادھر تو فیور چکن آ رہے ہیلو ہلو ہلو کہ میں شاپا تم کہ میں نے خیر پہ ہے خیرا تاری وجود کپک ہے گلا خوش کے خیر نے آخر جناب جی خیر ہوں تو ہونا کی سدام حسین نے کوئی قبضہ کر لیا سڈے وال بھی بڑا کوری بچ کے پیند ملوم ہوں چڈو سانو بھی نہیں اکے ہو تے ہو گئی پوری دنیا کوئی اج تک کسی نے جناب سعودی عرب دے شہنشاہ ریاض ایسے ڈالر لے کے کھا کے ایڈے ایڈے ادارے جناب عبادت گاہ بنا کے ایڈے ایڈے سپیکر ایڈا ایڈیا لا کے بلکہ تے سپیر اانتے گے جی تو گی جناب گیا لے گا مسیت والے منہ مانہ ادھر کرا جی رانی تو گی ہوں دی. تاکہ سڈا آواز گام کردا پونے سپیکر ایل ڈالر لے لے کے پاکستان جگہ جگہ تے پنڈا پنڈا وچ اڑے دے اپنے ادارے تے اپنی عبادت گاواں بناندے اور دے پے جنہاں دے ریالاں تے ڈالراں اُتے او قامت کم کوئی تہاڈے وچوں ایک کی کوئی اونوں جناب دی لیٹر لکھ چھڑدا کہ بیڑا کر کے جائی اساں تہاڈے کول اینے ریال اینے ڈالر کھا گئے اینے جناب کرونا زاب نہ جناب دی جی روپیہ تو کول لے آ تے اینے نیں ادارے بنا نے صرف تہاڈا مشن لے کے چلے ہاں واییا کانستائیں لوگ جناب جی بسے ہوئی مشن پہ پروگرام دے بس اللہ اللہ اللہ کو سوا کسی کو نام ہوں تیرا بیڑا گرد کیوں ہو گیا کسی نے لیٹر لکھیا ہوئے کسی نے جناب جی میرا مطلب ہے کوئی جناب اپنا جناب جی میرا مطلب کوئی رجسٹری کی ہو پوسٹ توں یہ اصل لوگ بس اللہ ہی تے ڈر گئے خانے کابے شریر چاضر ہونے دی توفیق نہ ہوئی غلافے نو پکڑ کے اللہ ہی بارگاہ اندر التجا کرنی یاد نہ ہویا المدد یا پش المدد یا امریکہ اج بھی کلیا والے جناد میلاد النبی دی کانفرنس المدد یا پولیس بھائی آنستا ہی یاد نہیں اللہ جی نو آخو اللہ جی نو اللہ جی اللہ صاحب ملاحت کانفرنس کا کر دیں یا اللہ بس تو ہی مہربانی کر یار بس اپی کری سا اٹھ اچھا ساٹھ چل کم از کم سڈے کان تک آواز تنا نہ پہنچ اللہ جی ہر شاید ہی بند ہو جائے اللہ جی کیوں جی اللہ جی نو آخو نا جد عام بالکل بہت ہی کمزور لیکن سڈا ایمان خدا دی قسم حقیقت مددگار اللہ دیتے پر اللہ نے اپنے محبوبہ پیاریا نو بھی کمال بغت چڈی جی نہیں تے قرآن اٹھا کے ویکھو رب دا پا قرآن سب تو پہلے محبوبے پاک علیہ تو سلام کی آمد آمد دا تذکرہ تے سرکار دی عظمت و شان دا جلسہ میرے رب نے منعقد کی اج اسی نوا نی پروگرام پہ پر دے قرآن اٹھا کے ویکو اللہ کریم نے سارے نبیاں اکٹھا کر کے فرمایا واہ لما آتے تو کم مل کتاب و سمجا کم رسول۔ سد کل مام کم لاتو مین والا تنگ سور قرآن پڑھو قرآن ایمان اللہ بات کی شہ نہیں جیڑی قرآن ہی چو نہیں پی لبدی پر کوئی علم والا ہو پڑھے نا کسی علم کی آواز لگی ہو سمجھے نا جڑا میرے مصطفیٰ دے پیارے صحابی مفسر قران سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فرماندے نے فرمان اگر میرے اونٹ دی نکیل گم ہو جائے تے میں اونوں بھی اگر تلاش کرنا ہوے تے قران وچوں تلاش کر لیں۔ کیڑی شے ہے جیڑی قران وچ نہیں ولا راتب و لا یابسن الا فِي كِتَابٍ مُبِين ارو خوش کو تردا تذکرات اللہ دی پاک کتاب کتاب مبین وچ موجود ہے ار اللہ کریم دل جل جلالو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے میں عرض کردا پیا دوستاں دی ادھی او قران پاک اٹھا کے ویکھو اس قران وچ نے اپنے نبیوں نو خطاب کردا نبیو میں نوابا کرو اگر میں تو کتاب دے دے حکمت دے دے کتاب و حکمت عطا فرمانے تو بعد پھر کیوئے ثم جاء اکم رسول پھر آوے تو آگے والے میرا پیارا رسول وہ آن والا رسول کی کرے مصدق اللہ ماماکم تو آری تصدیق کرے تھوڑی تصدیق فرماوے جس وقت تاریخ تصدیق ہو جائے پھر میں کم کی نبیوں فرمایا پھر تمے کام میرے لاتوں نبی والا تن سرنا فرمایا ضرور تسا میرے حبیب پہ ایمان بھی لیا والا تن پہ ضرور میرے ماں بوب مدد بھی کرنی ہے جی اللہ ہی مددگار ہے اللہ تو سوا کوئی نہیں کر سکتا بکول تو آڈے اللہ نے نبیا نو کی والا سر چلو اللہ نے اپنی شانے پیش نظر والا تن سر اہ ہی دتا وہ کہڑا روکنے والا کہڑا بند کرنے والا کسی کی بجا لے دے سامنے کوئی دی بند کرے کوئی اٹھ کے آ کے نہیں رپا میں کم کرنا ایک کام تو خاصا تیرا میں کوئی کر کیسے کیوں بھائی؟ اللہ نے جدو کہ نبیو تے زمے جلا ضروری کام چمے ہوئے کہ میرے محبوب تے مدد بھی ضرور کرنی میرے محبوب کی مدد بھی چلو کوئی آج دین کا گمبر پیاز دن کساری آدم سفی اللہ ہی نو نزیل یا جناب بہادر موسا کلیم اُلا ہیڈ اللہ, اللہ کلام ہی جی مدد کرنا تے صرف تو خاصا ہے تو تو کام ہے تے مجبور تے بے بس تے اچھ نہیں کر سکتے مولو نہ سڈے ایمت ہی کسی بھی مدد کرنے کی تے نہیں وہ مدد کرنی کرنے ہوں نہ تک سانوں تما دی کوئی پیمبر بولتا معلوم ہوں والا تن سورا خطاب تے بول سن کے سارے نبیان دا خاموش رہنا آدم سفی اللہ دا چپ رہنا نو نجی اللہ دا چپ رہنا ابراہیم خلیل اللہ دا چپ رہنا خاموش رہنا موسا کلیم اللہ دا چپ رہنا روح اللہ دا چپ رہنا آلہ آلہ ہاضر کیا سارے دا اے بیان سن کے اللہ دا والا تن سر خطاب خطاب بیان سن کے چپ رہنا خاموش رہنا اس بات دی۔ کہ پیغمبران نے والا تن سر بولتے خطاب اپنے رب دا سن کے رہے تصدیق ثبت کر دیتی مولا جے تیرے ایڈے لاڈلے شانہ ازمت والے محبوب بھی اساں مدد نہیں کرنی تے پھر کرنی کی جی جمال الایا بھی بیان موجود ہے اشمامت میں مولد خیر البریہ بھی پر بےلیاں چاچے بابے دیا ان د کتابانوجود ہے ہو بھی بے شمار کتابوں میں بیان موجود ہے لیکن ان دونوں دیا کتابیں خاص کر کے چون نہ لینا وا تاکہ کوئی کوئی ہو سکے بیان موجود ہے پیارے مستفا کے سیابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی حضور ادور دبی نے جاندے جاندے جناب جی راہ ہٹ گئے کی مقصد کافلے جاندے ہوئے جلاسر اثر راہ سی ہٹ گئے تے جنگل بیا بان و نکلے جنگل بیا بان جدو جا نکلے تو جانے جانے جناب جی ہوا کی اس جنگل دا شیر درندہ انسانی بو سونگ کے جناب جی چیخ کا دا, دا چھاتی تان کے بوک ماردہ آیا حضرت سفینہ سہاویے رسول والا رسول ویر وال ویکو جد شیر سحافی دا, دا آمنا سامنا ہویا اضر سفینا سحابی رسول شیر دے عام کے دے, دے جناب کی جی آکری چھاتی دے پنجے زہر داڑاں ببک جہری ہوئی اتو ساب لا لیا کہ اے شیر میرے تے حملہ ابر ہوا ہے یہ حملہ کر کے میرے چیر پھاڑ کر کے کھا جانا کیونکہ انسان کا دشمن ہے سامنے حضور دے صحابی نے کیا, کیا تو گیا تو جو سنیوں سارے سارے عقیدت ایمان بیان ہزور صحابی نے اس ویلے شیر کے سامنے جڑا نعرہ بلند کیتا کی فرمایا یا حارس یا انا مولا رسول لاہ صل اللہ علیہ وسلم او شیرا میرے تے حملہ سوچ سمجھ کے کری مین لوارس نہ سمجھی متے تو مینو کلا ویک کے جنگل تنے تنا ویک کے متے تیر دلوے خیال آوے کہ یہ والی وارس کوئی نہیں فرمایا یا بلا لارس او شیرا مینو لا وارث نہ سمجھی آنا مولا رسول اللہ وسلم میرا والی میرا وارث اللہ دا پیارا رسول کملی والا اللہ اللہ دا نارا او مسلمانوں سابی دا نارا ویکو سہابی دا جن نبی کریم بارگا دورہ قرآن پڑیا جن نبی کریم دی بارگائی دورہ, بار دورہ حدیث پڑے او صحابی دا وہ وائیہ کا صحابی نو نہیں تھی یاد ہم ہی سے مدد مانگتی ہیں کی خیال ہے نو نہیں سی آت اصورا فاتحہ دے الفاظ سہابی نی سن آد اب بول دے نہیں اللہ پھر ہارق دی شا رق تو قریب دی مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ قدرت تے طاقتاں والا اللہ او مالک او مولا اللہ شا رق تو قریب قران پڑھ کے دیکھو نہا نو اقرب الیہی من حبل الوری قرآن کی ای سیابی نہیں یہ بہتی آ چودہ سو سال تو بعد مولی کو قرآن پڑھنے والا یہ بہتی قرآن کی آیت آسیابی نہیں آتی رسول اللہ کی بار بچ دورہ قرآن پڑھنے والے اللہ تہارک بھی قریب ہے تو مشکل کچھ بھی ہے حاجت روا بھی ہے تو مالک حقیقی بھی ہے قدرت والا بھی ہے اختیار والا بھی ہے طاقت والا بھی ہے مارتا بھی ہےندہ بھی فرما لینا ایڈیو شانا سیابی نے کیوں نہیں جناب دی موت شیر کی سورت چوت ہوں میرے اللہ الا تچا لیں اللہ جی کیوں نہیں سیابی نے آخیا معلوم ہے ایمان نہ میرا اپنا دور ہے سیابی او اس ویلے موت دی شیر کی سورت چوت نیک کے سیابی کہن نہ سردا سی یا ابل ہارف آنا اللہ اے جنگل دیا شیرا میرا تارف سن ل میرے حملہ سوچ سمجھ کے کری آنا ابد اللہ oh, میں اللہ دا بندہ ہوں سیابی کہہ سکتا زی پر سیابی نتنے آخیا نہ آنا اب ہور پنجے نمایاں جناب کھول جی کے میرے تے حملہ کر کے میرے ای پھڑ کے جناب جی دندا تھلے چاہ کہ کے کہنا سر آنا اٹ جے جی اللہ دا بند ہے تو میں رب شیر آخر میرے واسطے بھی تے اللہ نے کوئی ٹکر جناب جی سبب پیدا فرمایا نہ کوئی روزی جی آخر میم بھی تو رب نے کوئی این پا دے جنگل جنا دی سے جنادی پیدا کیا بھی پتا سی جی میں آنا اب اے نے پنجا مار کے دندہ تھلے چبا کے پر میں کیوں نہ لو نے پروگرام بنایا میں بڑے بڑے پتھر بھی جلالی رب کا نام لیا اتے جلال پیدا ہونا میں کیوں نہ مستفا جمال والا پروگرام پیش کرا یہ جلالی بھی ہو جمال آخیا یا بلہار انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او شرع میں نے وارث نہ سمجھی میرا والی میرا وارث کملی والا اللہ دا پیارا حبیبی خدا دیکس نے اس بیان ناراجد و صحابی نے بلاند کیتا۔ تا پھر کی ہو یہاں کتاباں کڑ کے ویک ہو بیلیاں نے بھی لکھیا دوجہاں بھی تسلیم کی کیا کیا بیان کرنے والے نے اسوں اتنا بیان کیتا جدوں سرکار دے نام دا نارا صحابی دی زبان تو جاری ہویا او سے ویلے شیر نے آخری ہوئی چھاتی اندروں داخل ہو گئی کھچی ہوئی تا ان جناب جی چوک گئی اوہ ا پنجے زماں جناب دی جی اندروں چھپ گئے تے صحابی دے قدم تے جناب دی جی شیر نے اپنا منہ رکھ دتا تے دم ہلا ریا اے انج محسوس ہوندا جویں اپنا پالیا جانور اپنے مالک نو ویکھ کے پیار کردائے اللہ دے حضور دل دیاں گہرائیاں نال دعا ہے مولا کریم سانو اس سے شانامتاں والے محبوب رسول پاک نو کر کے اس دیاں عظمت